اب یہاں پر صرف 33 منٹ میں دعوت اسلامی والوں پر 63 سوالات اور اعتراضات کیے جا رہے ہیں دعوت اسلامی والے اگر سچے ہیں تو ان اعتراضات اور سوالات کا جواب دیں تمبی المقترین کتاب میں امام عبد البہاب شاہ رانی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنی خلافت کے زمانہ میں پریشان بیٹھے تھے کہ صحابی رسول حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور پوچھا عمر پریشان کیوں بیٹھے ہو فرمایا مجھے یہ ڈر ہے کہ مجھ سے کوئی کام حق کے خلاف ہو جائے اور تم مجھے روکو نہ بڑا سمجھ کر مجھ پر تنقید نہ کرو تو میں تو ہلاک ہو جاؤں گا مظفہ بن یمان نے کہا اے عمر اگر تم حق کے خلاف چلو گے تو ہم تمہیں روکیں گے اگر تم بعض آگے تو ٹھیک ورنہ تلوار مار کر تمہیں مار دیں گے تم ہوتے کون ہو ہمارے نبی کریم علیہ اللہ وسلم کی شریعت کے خلاف چلنے والے جب یہ جواب سنا تو حضرت عمر خوش ہو گئے اور فرمایا شکر ہے اللہ پاک کا کہ جس نے میرے ساتھی ایسے بنایا ہے کہ میں عمر اگر ٹیڑا ہو گیا تو مجھے سیدھا کر دیں گے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں حق کے خلاف چلوں اور تم مجھ پر تنقید نہ کرو تو تم جیسی بری قوم کوئی نہیں اور اگر تنقید سن کر میں اپنی اصلاح نہ کروں تو مجھ جیسا برا حاکم کوئی نہیں اب یہاں دعوت اسلامی والوں کے لیے لمائع فکریہ ہے دعوت اسلامی والے انصاف کریں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے کامل ایمان والے اور پکے جنتی یہ فرمائیں کہ میں اگر ٹیڑا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا حالانکہ وہ ہدایت کے روشن ستارے تھے مگر پھر بھی امت مسلمہ کو سبق دینے کے لیے فرما دیا کہ جہاں ضرورت ہو وہاں تنقید ضرور کریں جب یہ بات ہے تو پھر دعوت اسلامی کے غلط فکر و عمل پر تنقید کیوں نہ کی جائے جب ہمیں معلوم بھی ہے کہ دعوت اسلامی کا فکر و عمل اسلام اور سنیت کے خلاف ہے تو پھر ہم خاموش رہ کر گونگے شیطان کیوں بنیں؟ ہمارا تو فرض بنتا ہے کہ ہم حقائق عوام کے سامنے کھول لیں تاکہ ہمارے سنی مسلمان ان کے جال میں نہ پھنسے اور جو بھولے بالے لوگ ان کے جال میں پھنس چکے ہیں وہ بھی ان کے چکر سے نکل اور اپنا فکر و عمل درست کر لیں اب دعوت اسلامی والوں پر ہمارے چاند اعتراضات ہیں ہمارے کو سوال ہیں اگر دعوت اسلامی والے ان کا جواب دے دیں ہمیں محتمن کر دیں تو پھر ہم ان کے ساتھ ہیں نمبر ایک سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الگ الگ تنظیمیں اور تحریکیں بنانا ٹھیک نہیں اس میں اسلام اور سنیت کا نقصان ہے ہماری یہی پہچان کافی ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور اہل سنت والجماعت ہیں یعنی باطل مذہبوں کے مقابلے میں ہم مسلمان ہیں اور باطل فرقوں کے مقابلے میں ہم اہل سنت والجماعت ہیں الگ الگ تنظیمیں اور تحریکیں بنانے کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ پھر ہمارے سنی مسلمان اسلام اور سنیت کی دھوم مچانے کی بجائے اپنی تنظیم یا اپنی تحریک کی دھوم مچانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور تنظیموں والے ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں جس کا مشاہدہ عام طور پر کیا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کوئی علیحدہ تنظیم یا تحریک نہ بنائی تو پھر دعوت اسلامی والوں نے تنظیموں اور تحریکوں کو ختم کرنے الٹا اپنی ایک الگ تحریک کیوں بنا ڈالے نمبر دو سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے اللہ پاک کے نبیوں اور ولیوں نے بھی سیاست کی ہے پھر دعوت اسلامی والے سیاست کو شجر ممنوع کیوں سمجھتے ہیں اور ہر وقت غیر سیاسی غیر سیاسی کی رٹ کیوں لگا رکھی ہے نمبر تین جمہوریت یعنی ووٹوں کا نظام جو کہ سراسر اسلام کے خلاف ہے دعوت اسلامی والے جمہوریت کی لانت کے خلاف کیوں نہیں بولتے اور خود کو غیر سیاسی کی بجائے غیر جمہوری کیوں نہیں کہتے نمبر چار عمل کی بات بعد میں ہوتی ہے پہلے ایمان اور عقیدہ ضروری ہوتا ہے دعوت اسلامی والے مستحبات پر تو بہت زور دیتے ہیں اسلحے عقیدہ پر توجہ کیوں نہیں دیتے نمبر پانچ سر سید احمد خان علی گڑی نیچری مرتاد کو مسلمان سمجھ کر لاکھوں لوگوں کے ایمان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے دعوت اسلامی والے اس کی حقیقت عوام کے سامنے کیوں نہیں کھولتے اس سلسلے میں مدلل خطاب جس طرح شیر اسلام مفتی فاض الحمد جس حساب نے کیا ہے مدنی چینل پر پیش کر کے عوام کو حق بتا کر ایمان کی حفاظت کا سامان کیوں نہیں کرتے نمبر چھ فتح رضویا انتیس سب چھ سو پندرہ پر امام علیہ سنت مولانا اشاہ امام احمد رضا خان بریلوی بی رحمت اللہ تعالی نے سُنی کی بیس نشانی بیان کی ہیں دعوت اسلامی والے وہ بیس نشانیاں مدنی چینل پر پیش کیوں نہیں کرتے نمبر سات نکلی پیر اور ان کے پالتو خوشامدی ملا دین اسلام کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں بد قسمتی سے آج کل پیری مریدی کا دھندا کرنے والوں کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ ان میں اعتقادی خرابیاں اور گمراہیاں بھی پائی جاتی ہیں اور و فجور میں بھی مبتلا ہیں حقیقت میں دین کے چور اور ڈاکو ہیں مگر مکر و فریب کے ذریعے پیرے طریقت اور رہبر شریعت بنے ہوئے ہیں دعوت اسلامی والے ان نقلی پیروں کی نشان دہی مدنی چینل پر واضح طور پر کیوں نہیں کرتے نمبر آٹھ دعوت اسلامی والے پہلے تو تصویروں کے مخالف تھے اب کیا وجہ ہے کہ شوقیہ تصویریں بنوانے والے مولویوں اور پیروں کے خلاف نہیں بولتے مدنی چینل پر یہ حق کا اعلان کیوں نہیں کرتے کہ بلا مجبوری اور بغیر ضرورت کے شوقیہ تصویریں بنوانے والے کو امام یا پیر بنانا گناہ ہے اگر کوئی غلطی سے مرید ہو گیا یا پہلے وہ پیر ٹھیک تھا اب بگڑ گیا ہے تو مرید پر لازم ہے کہ ایسے فاسق کی بیعت توڑ دے جب دعوت اسلامی والوں کا یہ نعرہ ہے کہ ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو پھر یہ حق کا اعلان کیوں نہیں کرتے نمبر نو پہلے دعوت اسلامی والے ٹی وی کے خلاف تھے مووی کے خلاف تھے مشہور ناد خاں اویس رضا قادری کو دعوت اسلامی کے امیر الیاس قادری نے دعوت اسلامی سے اسی لیے نکال دیا تھا کہ اویس ویڈیو کیوں بنواتا ہے اب دعوت اسلامی والوں نے خود اپنا چینل کیوں کھول دیا ہے اور الیاس قادری خود بغیر کسی مجبوری اور ضرورت کے شوقیہ تصویریں کیوں بنوا رہا ہے نمبر دس پہلے دعوت اسلامی والوں نے پرانی فیضان سنت کتاب کے صفحہ 28 پر لکھا تھا کہ ٹی وی نبی کریم علیہ سلاط وسلام کا بہت بڑا دشمن ہے خواب میں سرکار علیہ سلاط وسلام نے فرمایا کہ تم نے میرے بہت بڑے دشمن ٹی وی کو گھر سے نکال دیا ہے اسی لیے میں تمہارے گھر آیا ہوں اب دعوت اسلامی والوں نے نبی کریم علیہ سلاۃ وسلام کے دشمن ٹی وی سے دوستی کیوں کر لی ہے نمبر گیارہ پہلے دعوت اسلامی والوں نے پرانی فیضان سنت کتاب کے صفاتین پر لکھا تھا کہ خواب میں نبی کریم علیہ سلاۃ وسلام نے فرمایا ہے کہ فیضان سنت کتاب مجھے بہت پسند ہے یہ میرے غلام الیاس قادری کی طرف سے میری امت کے لیے ایک تحفہ ہے اور اب دعوت اسلامی والے اسی فیضان سنت کتاب کے مخالف کیوں ہیں؟ وہ کتاب چھاپنی بھی بند کر دی ہے اور کسی کے پاس موجود ہو تو اس سے درس دینے پر بھی مرکز کی طرف سے پابندی ہے بلکہ وہ کتاب دعوت اسلامی والے غائب کروا دیتے ہیں اور اس کی جگہ اب نئی کتاب فیضان سنت کے نام سے چھاپ دی ہے نبی کریم علیہ السلام وسلام کی پسندیدہ کتاب کی دعوت اسلامی والے اتنی زبردست مخالفت کیوں کر رہے ہیں اگر وہ خواب سچا نہیں تھا بلکہ من گڑت تھا تو نبی کریم علیہ سلاد کے اس نشان عبرت نشان سے دعوت اسلامی والے کیوں نہیں ڈرتے کہ سرکار علیہ سلاد و نے فرمایا ہے کہ جو شخص میرے بارے جھوٹا خواب گڑھ کر بیان کرے وہ اپنا ٹھکانا جہنم میں بنا لے نمبر بارہ پہلے دعوت اسلامی والے لاؤڈ اسپیکر پر با جماعت نماز ہرگز نہیں پڑھاتے تھے بلکہ مکبرین والی سنت پر عمل کرتے تھے مگر اب دعوت اسلامی والوں نے لاؤڈ اسپیکر پر با جماعت نماز پڑھانی شروع کر دی ہے حالانکہ علماء کرام نے وضاحت فرما دی ہے کہ لاؤڈ اسپیکر سے نکلنے والی آواز امام کی اصلی آواز نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر یا ریڈیو ٹی وی وغیرہ سے آئے تھے سجدہ سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا پھر دعوت اسلامی والوں نے مشینی نماز کی اجازت کیوں دے رکھی ہے حالانکہ فکیری ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمت اللہ تعالیٰ نے فتاوہ فیض فتح میں لکھا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر اقتدا کرنے والوں کی نماز فاسد ہے شاہ بخاری حضرت علامہ شریف المجد رحمت اللہ تعالی نے بھی لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر اقتدا کرنے والے کی نماز کو فاسد قرار دیا ہے پھر دعوت اسلامی والے محتاط فکائے کرام کے فتوی کو نظر انداز کر کے ٹیڈی مشتحدین اور ماڈرن مفتیوں کی پیروی کر کے اپنی اور لاکھوں مسلمانوں کی نماز ضائع کیوں کر رہے ہیں نمبر تیرہ پہلے دعوت اسلامی والے کہتے تھے کہ اعتکاف والے غسل جنابت کے علاوہ غسل نہیں کر سکتے یعنی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے غسل خانہ پر گئے یا وضو پر وضو کرنے کے لیے وضو خانہ پر گئے تو چونکہ غسل خانہ اور وضو خانہ مسجد کی حدود سے باہر ہے لہذا اعتکاف ٹوٹ جائے گا پرانی فیضان سنت کتاب کے صفحہ بارہ سو ستاون پر خود دعوت اسلامی والوں نے یہ مسئلہ لکھا ہے اور بہار شریعت اور فتح القدیر میں بھی یہ مسئلہ اسی طرح لکھا ہوا ہے مگر آب دعوت اسلامی والوں نے یہ مسئلہ بھی بدل دیا ہے آپ دعوت اسلامی والوں نے احتکاف والوں کو بغیر شرعی ضرورت کے بھی غسل خانہ اور وزو خانہ پر جانے کی چھٹی کیوں دے رکھی ہے نمبر چودہ مسلمانوں کی چھٹی کا دن جمع المبارک ہے جبکہ عیسائیوں کی چھٹی کا دن اتوار ہے آپ دعوت اسلامی والے اپنے مدرسوں میں جمعت المبارک کی بجائے اتوار کی چھٹی کیوں کر رہے ہیں حالانکہ نبی کریم علیہ سلاۃ وسلام نے کافروں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے پھر دعوت اسلامی والے کافروں کی مخالفت کرنے کی بجائے ان کی موافقت کیوں کر رہے ہیں نمبر پندرہ چاند روپے کمانے کی خاطر دعوت اسلامی والے سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمیز کا نقشہ بنا کر فروخت کیوں کر رہے ہیں اور گستاخی پر مزید گستاخی یہ کر رہے ہیں کہ ہاف بازو والی کمیز کا نقشہ بنا کر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ محاذ اللہ سعیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ ہاف بازو کی کمیز پیدا کرتی تھیں جس طرح بعض ظالم لوگ بزرگان دین کی تصاویر بناتے اور فروخت کرتے ہیں اور پھر مزید ظلم یہ کرتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی چھوٹی چھوٹی داری بنا کر دکھاتے ہیں اسی طرح دعوت اسلامی والے بھی اسلام کو بدنام کر رہے ہیں نمبر سولہ ویسے تو دعوت اسلامی والے عوام میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے اعلی حضرت کا نام استعمال کرتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ دعوت اسلامی والے اعلی حضرت کے فکر و عمل کے مخالف ہیں نمبر سترہ دعوت اسلامی والے بعد مذہبوں کا رد کیوں نہیں کرتے مدنی چینل پر شیعہ وحابی دیوبندی وغیرہ باد مذہبوں کا نام لے کر رد کیوں نہیں کرتے سنی مسلمانوں کو ان باد مذہبوں سے دور رہنے کی تاکید کیوں نہیں کرتے نمبر اٹھارہ دعوت اسلامی والوں کا کردار یہ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ سننی نہیں بلکہ سلوکلی ہیں جو ہر کسی کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتے ہیں نمبر انیس دعوت اسلامی والے یہ کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان پر چاہے کوئی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت حکومت کرے ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے یہ کتنی گندی بات کرتے ہیں دعوت اسلامی والے مدنی چینل پر یہ اعلان کیوں نہیں کرتے کہ اسلامی حکومت کے علاوہ ہمیں نہ کوئی جمہوری حکومت پسند ہے اور نہ فوجی حکومت پسند ہے اور عورتوں کی حکمرانی کے بھی ہم ہاں مخالف ہیں نمبر بیس دعوت اسلامی والے حکومت کے غلط اور اسلام کے خلاف کاموں پر تنقید کیوں نہیں کرتے نمبر اکیس دعوت اسلامی والے فخر کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ الحمدللہ حکومت کو دعوت اسلامی سے کوئی شکایت نہیں ہے حکومت دعوت اسلامی کے کام سے راضی ہے دعوت اسلامی والے جواب دیں کہ جو حکومت اسلام کے قانون پر راضی نہیں وہ حکومت دعوت اسلامی کے کام پر راضی کیوں ہے نمبر بائیس دعوت اسلامی والے میٹھے میٹھے کیوں بنتے ہیں جبکہ سچ کڑوا ہوتا ہے نمبر تیئیس دعوت اسلامی والے امامہ سنت سمجھ کر نہیں بلکہ دعوت اسلامی کا ٹریڈ مارک اور خصوصی نشان سمجھ کر تو رنگ استعمال کرتے ہیں اگر سنت سمجھ کر امامہ سجاتے تو سبز رنگ کے علاوہ کسی اور رنگ کا امامہ بھی استعمال کرتے اور ویسے بھی نبی کریم علیہ سلاحت اسلام نے زیادہ تر سفید رنگ کا امامہ استعمال کیا ہے دعوت اسلامی والے سفید رنگ کا امامہ استعمال کیوں نہیں کرتے نمبر چوبیس دعوت اسلامی والے صرف سبز رنگ کا امامہ سجانے والوں کو عالم سمجھتے ہیں یہی وجہ ہے کہ سبز امام کے بغیر بڑے سے بڑا عالم بھی دعوت اسلامی کے اعتماد میں خطاب نہیں کر سکتا اور سبز امام والا جاہل بھی دعوت اسلامی کے اعتماد میں بیان کر سکتا ہے نمبر پچیس دعوت اسلامی والے اسلام کی دھوم مچانے والے نہیں بلکہ اپنی تنظیم دعوت اسلامی کی دھوم مچانے والے ہیں صرف دعوت اسلامی کا چرچا کرتے رہتے ہیں نمبر چھبیس دعوت اسلامی والے اسلام کے پابند نہیں صرف اپنی تنظیم دعوت اسلامی کے کراچی والے مرکز کے پابند ہیں یہی وجہ ہے کہ جب ان کو حق بولنے کے لیے کہا جائے تو کہتے ہیں کہ ہمیں مرکز کی طرف سے اجازت نہیں آئے نمبر ستائیس دعوت اسلامی والے مستحبات پر تو بہت زور دیتے ہیں مگر کفر کی مخالفت جو کہ ایمان کی شرط اعظم ہے اس سے دور بھاگتے ہیں نمبر اٹھائیس عالم کفر کے تین بڑے منصوبے ٹی وی واٹ اور سکول ہیں دعوت اسلامی والے مدنی چینل پر کفر کے ان منصوبوں کے خلاف حق کی آواز بلند کیوں نہیں کرتے نمبر انتیس شیر اسلام مفتی فضل احمد چشتی صاحب فرماتے ہیں کہ تعلیم کے چار عناصر ہیں استاد نصاب ماحول اور نیت ان میں جہاں ایک بھی خراب ہو تو وہاں پڑھنا جائز نہیں حالانکہ سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم میں ان چاروں عناصر میں خرابی موجود ہے وہاں تو اکثر استاد بد مذہب بھی ہوتے ہیں اور بد کردار بھی ہوتے ہیں اور نصاب میں شامل کتابوں میں اسلام کے خلاف باتیں موجود ہیں اور ماحول تو بہت ہی گندا ہوتا ہے کہ استاد استانیا لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہوتے ہیں وچے بکریاں وچے بگاڑ لباس بھی گندا اور بے حیائی والا پینٹ شرٹ اور عیسائیوں کا مذہبی نشان ٹائی بھی استعمال کرتے ہیں ناچ گانے کی تربیت بھی دی جاتی ہے فوٹو بازی کی لانت بھی شامل ہوتی ہے کرکٹ وغیرہ کھیلوں کی نحوست بھی موجود ہوتی ہے اور پڑھنے والوں کا مقصد بھی دنیا کمانا اور عیاشی کرنا ہوتا ہے وہاں دین کی سربلندی تو ان کا مقصد بھی نہیں ہوتا مگر دعوت اسلامی والے پھر بھی سکول کی تعلیم کے خلاف نہیں بولتے اور مدنی چینل پر سکول کی تعلیم کو ناجائز اور حرام قرار دینے کی بجائے الٹا سکولیوں کے حق میں دعائیں مانگتے ہیں نمبر تیس دعوت اسلامی والے مکر و فریب اور منافقت سے کام لیتے ہیں ایک طرف تو دعوت اسلامی والوں نے اپنے مکتبہ سے مفتی احمد یارخان عئیمی گجراتی کی کتاب اسلامی زندگی چھاپی ہے جس میں صفح 32 پر یہ لکھا ہے سکول کالج کی لڑکی بازاری عورت سے بھی زیادہ گندی ہے کہ بازاری عورت کے پاس لوگ چل کر جاتے ہیں اور سکول کالج کی لڑکی خود چل کر لوگوں کے پاس جاتی ہے پیسے بھی دیتی ہے اور عزت بھی برباد کرواتی ہے اڈمیشن سینٹر تھے مگر دوسری طرف دعوت اسلامی والے ڈراماب رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیوں میں ہمارے جتنے بھی طلبا اور طالبات اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں پڑھ رہی ہیں انہوں نے امتحانات دیے ہیں ان سب کو اچھے نمبروں سے کامیاب فرما دعوت اسلامی والے جواب دیں کہ سکول کالج کی لڑکی کو بازاری عورت سے بھی زیادہ گندی قرار دینے کے بعد پھر اس کی کامیابی کی دعا کیوں مانگتے ہو نمبر اکتیس فتح جیل تیئیس سفا چھ سو ترپن پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ لڑکیوں کو لکھنا سکھانا ممنوع ہے اور یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے اس سے ہزاروں فتنوں کا دروازہ کھلتا ہے اس کے فسادات اور نقصانات پر پکے تجربے ہو چکے ہیں یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی پاگل کے ہاتھ میں تلوار دینا ہے حکیم لکمان نے ایک لڑکی کے ہاتھ میں قلم دیکھا تو فرمایا کہ یہ تلوار کس کے لیے تیز ہو رہی ہے دعوت اسلامی والے اگر اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ مدنی چینل پر پیش کیوں نہیں کرتے نمبر 32 لڑکیوں کے مدرسے جو کہ چکروں سے بھی بدتر بن چکے ہیں جس کا دن رات مشاہدہ ہو رہا ہے اسلام میں اس کی اجازت ہرگز نہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی میاں شیر رانی شیر محمد شرد اور پیر مہر علی شاہ گولڑوی جیسے ہمارے بزرگوں نے لڑکیوں کے مدرس ہرگز نہیں بنائے مگر دعوت اسلامی والوں نے اس گندے کام سے بھی گریز نہ کیا اور مزید ظلم یہ کہ عورتوں کے اجتماعات اور نعت بھی کرواتے ہیں نمبر تینتیس دعوت اسلامی والوں نے فوٹو بازی ٹی وی اور ڈیش کے ذریعے مسجدوں اور مدرسوں کا تقدس بھی پامال کر دیا دینی مدارس کی چھتوں پر ڈیش انٹینے اور مسجدوں میں ٹی وی چلا دیے ایک تو تصویروں کی نفوست اور پھر عورتیں غیر مردوں کو دیکھتی ہیں یہ کتنا گندا کام ہے مدنی چینل کے بہانے کئی ایسے گھروں میں بھی ٹی وی داخل ہو گیا ہے جن میں پہلے ٹی وی نہیں آیا تھا بلکہ آ گیا اور عورتوں کو گندی فلمیں دیکھنے کا موقع بھی مل گیا نمبر چونتیس دعوت اسلامی کے امیر الیاس قادری نے کہا ہے کہ جو کوئی میرے لیے یہ شیر پڑے کہ جس دم روح تان سے اتار کی جدا ہو اور سامنے خدایا میٹھے نبی کا روزہ اس کے لیے تینتیس خراب ساٹھ ارب درود شریف پڑھنے کا ثواب ہے اب عقل کے اندے دعوت اسلامی والے تو درود شریف چھوڑ کر اس عشیر کا وقت کرنے لگ جائیں گے تو یہ درود شریف سے روکنے کی سازش نہیں تو اور کیا ہے؟ نمبر پینتیس ہزاروں عورتیں کورٹ سے طلاق لے کر آگے شادی کر لیتی ہیں اور یوں جناب میں مب تلا کر حرامی نسل پیدا کرتی ہیں دعوت اسلامی والے مدنی چینل پر یہ حق کا اعلان کیوں نہیں کرتے کہ کورٹ سے طلاق لینے والی عورت آگے نکاح نہیں کر سکتی مگر دعوت اسلامی والے تو حکومت کے کسی کام پر تنقید کرنے کو تیار نہیں نمبر چھتیس خدا کے قانون کے مقابلے میں قانون بنانے والی کافر اسمبلی نے رسواں بل کے نام سے یہ قانون منظور کیا ہے کہ رضامندی کا زنا جرم نہیں مگر دعوت اسلامی والے حکومت کے خلاف بولنے کو تیار نہیں وہ ہر حال میں حکومت سے راضی ہیں نمبر سینتیس پوسٹ مارٹم کے نام پر مردے کی جو بے حرمتی کی جاتی ہے اور جو ظلم ڈایا جاتا ہے ہم ان ظالموں کے ظلم سے خدا کی پناہ مانگتے ہیں نبی کریم علیہ السلط وسلام نے فرمایا کہ جس طرح زندہ کی ہڈی توڑنی حرام ہے اسی طرح مردہ کی ہڈی توڑنی بھی حرام ہے فرمایا میت کو ایسا لے کر چلو تاکہ اسے تکلیف نہ ہو اور فرمایا کہ میت کو غسل دینے کے بعد داڑھی اور سار کے بالوں میں کنگی نہ کرو کہ اسے تکلیف ہوگی مگر دعوت اسلامی والے حکومت کے ظلم و ستم کے خلاف بھی نہیں بولتے کئی نوجوان لڑکیوں کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے چوڑا عیسائی میت کو برہنہ نہ کر کے سر اور سینہ چیرتا ہے حفیظ جلندری صاحب لکھتے ہیں کہ یہ ظلم یہ ستم یہ تشدد مبدا سکول ہے ان درندوں کے آگے رحم کی اپیل کرنا فضول ہے دعوت اسلامی والے نہ پوسٹ مارٹم کے خلاف بولتے ہیں اور نہ ہی اس ظلم کی بنیاد سکولی تعلیم کے خلاف بولتے ہیں نمبر 38 دعوت اسلامی والوں نے پرانی فیضان سنت کتاب میں اللہ تعالی کو ظالم کی مثال دی ہم عید کیوں نہ منائیں اس عنوان کے تحت الیاس قادری نے اللہ تعالیٰ کی حکومت کو ظالم حکومت رمضان المبارک کو ظالم حکومت کا چنگل اور عید الفطر کو اس چنگل سے آزادی کا نام دیا ہے استافر اللہ ان کی اس تحریر پر مفتی محمد شمشاد حسین صاحب رضوی بدا یونی اور مفتی محمد ایوب خان صاحب جامعہ مراد آباد نے فتوا کفر جاری کیے نمبر انتالیس فیضان سنت کتاب میں دعوت اسلامی والوں نے ایک جھوٹے خواب کے ذریعے الیاس قادری کے جلسے میں حاضری کو نبی کریم علیہ اللہ کی زیارت سے بھی زیادہ اہم قرار دیا ہے دعوت اسلامی والوں نے لکھا ہے کہ ایک جلسہ میں الیاس قادری کی آمد میں تاخیر سے گھبرا کر ایک شخص گھر جا کر سو گیا خواب میں نبی کریم علیہ سلاحت واللام تشریف لائے اور فرمایا رات الیاس قادری کے جلسے کے تمام شرکا کی مغفرت کر دی گئی اگر تو بھی وہاں موجود رہتا تو تیری بھی مذفرت کر دی جاتی اس میں توہین کا پہلو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار سے جو مشرف ہو وہ مغفرت سے مرحوم رہ جائے اور قادری کے جلسے کے تمام شراکا کی مغفرت کر دی جائے یہ توہین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور خواب کے جھوٹے ہونے کی واضح دلیل ہے اور عموماً دعوت اسلامی والوں کی شریعت خوابوں کے سہارے چل رہی ہے نمبر چالیس سرکار حضرت کی توہین کرنے کے لیے دعوت اسلامی والوں نے ایک خواب یوں گڑا کہ ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدی اعلیٰ حضرت کے سر سے امامہ اتار کر الیاس قادری کے سر پر رکھ دیا اس خواب میں واضح طور پر اس بات کا اظہار ہے کہ اعلیٰ حضرت سے مجدد کا منصب چھین کر الیاس قادری کو عطا کر دیا گیا غیر عالم الیاس قادری کا اعلان مجدد کیا یہ توہین اعلی حضرت اور مسل کے حضرت کے خلاف سازش نہیں نمبر اکتالیس بیمہ ناجائز اور حرام ہے اس میں سود اور جوا دونوں گناہ شامل ہیں مگر دعوت اسلامی والے اس گناہ میں بھی ملوث ہیں سود کا کم سے کم گناہ سگی ماں سے زنا کے برابر ہے سود لینے والا دینے والا گواہ جامن اور معاہدہ لکھنے والے سب کے سب گناہ میں شامل ہیں اور بینک تو سود کا اڈا ہے سود کا اڈا چلانے کی نوکری کرنا سخت نجائز اور حرام ہے مگر دعوت اسلامی والے مدنی چینل پر یہ اعلان کیوں نہیں کرتے کہ بینک کی نوکری کرنا حرام ہے حالانکہ بینک والے اپنے حرام کام کی ابتدا تلاوت قرآن سے کرتے ہیں جس طرح ٹی وی والے اپنے نجائز اور حرام کاموں کی ابتدا تلاوت قرآن سے کرتے ہیں مگر دعوت اسلامی والے حق نہیں بولتے نمبر بیالیس فتوا رضویہ جلد انیس صفحہ پچانوے پر الضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ وکالت کا پیشہ اختیار کرنا حرام ہے کہ اس میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سچ نہ بولنا ورنہ کیس سرسا نہ ہوگا اور وہ جو سچ بولے اور سچ بلوائے اس کی وکالت اس زمانے میں چال نہیں سکتی دعوت اسلامی والے آل حضرت کا یہ فتوا مدنی چینل پر پیش کیوں نہیں کرتے نمبر تینتالیس دعوت اسلامی والوں کو کوئی اگر فوٹو بازی وغیرہ حرام کاموں سے روکے تو جہلوں کی طرح یہ کہتے ہیں کہ پھر تم نے شناختی کارڈ کیوں بنوایا پیسوں پر بھی تو تصویر ہے تم اپنی یہ میں تصویروں والے نوٹ کیوں رکھتے ہو حالانکہ ان کو کئی مرتبہ جواب بھی دیے ہیں کہ اس میں عوام مجرم نہیں یہ حکومت نے عوام کو مجبور کیا ہے اب اگر اس ملک میں رہنا ہے تو نوٹ بھی رکھنے پڑیں گے اور شناختی کارڈ بھی بنوانا پڑے گا ورنہ حکومت والے دہشت گرد قرار دے کر کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے ہم نے کئی مرتبہ ان جہلوں کو یہ بھی جواب دیا ہے کہ کسی محتاط سنی عالم کا فتویٰ دکھاؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ شناختی کارڈ پر تصویر لگوانے والے اور جیب میں تصویروں والے نوٹ رکھنے والے بھی مجرم اور فاسک ہیں اور یہ جواب بھی کئی مرتبہ دیا ہے کہ کافروں سے تجارت کرنا جائز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلاد اسلام کے صحابہ بھی ملک روم میں جا کر تجارت کرتے تھے وہاں ملک روم کے کافر بادشاہ کی تصویر پیسوں پر بنی ہوتی تھی صحابہ کرام وہ پیسے جیب میں رکھتے بھی تھے اور کافروں کے خلاف بولتے بھی تھے اور جہاد بھی کرتے تھے مگر دعوت اسلامی والے پھر بھی مسلمانوں کو شناختی کارڈ اور نوٹوں پر تصویر کا تانا دیتے رہتے ہیں یہ ان کی جہالت اور ہٹ درمی نہیں تو اور کیا ہے نمبر چوالیس شیر اسلام مفتی فضل احمد چشتی نے دعوت اسلامی والوں پر جو زبردست تنقید کی ہے دعوت اسلامی والے آج تک اس کا جواب نہیں دے سکے اگر دعوت اسلامی والے سچے ہیں تو پھر چشتی صاحب کی کیسٹیں مدنی چینل پر سنا کر ان کا رد کر دیں مگر وہ چشتی صاحب کی کیسٹوں کا رد ہرگز نہیں کر سکتے پھر فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ساری قوم سے چندہ لوٹ رہے ہیں اور حق بولتے نہیں نمبر پینتالیس دعوت اسلامی والوں کی ایک گندی عادت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کافروں کے خلاف بولے کافروں کی تعلیم ان کے قانون ان کی تہذیب کے خلاف بولے تو دعوت اسلامی والے فوراً کافروں کی حمایت میں بولنا شروع کر دیتے ہیں اور کافروں کے خلاف بولنے والے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم انگریز کے خلاف کیوں بولتے ہو اگر انگریزوں کے خلاف بولتے ہو تو پھر ان کی بنی ہوئی چیزیں کیوں استعمال کرتے ہو کار اور موٹر سائیکل پر کیوں سوار ہوتے ہو بجلی اور پنکھے کیوں استعمال کرتے ہو موبائل کیوں استعمال کرتے ہو حالانکہ ہم نے انگریزوں کے ان حامیوں کو کئی مرتبہ جواب دیا ہے کہ تم تو روتے ہو کہ ہمارے دوستوں یعنی انگریزوں کی بنی ہوئی چیز استعمال کیوں کرتے ہو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ تم خود کافروں کو استعمال کرو اگر اللہ تعالی نے ہم مسلمانوں کو طاقت دی اور اسلامی شرائط کے مطابق جہاد ہو اور مسلمانوں کو اللہ تعالی فتح دے ان کا مال بھی ہم استعمال کریں گے اور کافروں کے مردوں کو غلام اور نوکر بنا کر استعمال کریں گے اور کافروں کی عورتوں کو لونڈیاں اور نوکرانیاں بنا کر ان سے کام لیں گے اور بغیر نکاح کے ان کو استعمال کریں گے جواب تو ہم بھی بہت دیتے ہیں مگر یہ کافروں کے حق میں بولنے والے اور ٹی وی واٹ اور سکول سے اتفاق کرنے والے بھی بڑے ڈیٹ ہوتے ہیں پھر بھی یہی اعتراض کرتے ہیں کہ تم انگریز کے مخالف ہو تو پھر مونکی بنی ہوئی چیزیں بھی استعمال نہ کرو نمبر چھیالیس دعوت اسلامی والوں نے ایک یہ بھی بڑا گندا کام کیا ہے کہ غازی ممتاز قادری کے حق میں کوئی بھی بیان نہیں دیا اور مدنی چینل پر غازی ممتاز قادری کے حق میں نہیں بولے الٹا گستاخ اور مرتاز سلمان تصویر کے حق میں بیان دیا ہے تاکہ حکومت اور کافر راضی ہو جائیں دعوت اسلامی والوں نے کہا ہے کہ ممتاز قادری یا کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی گستاخ کو سزا دے اگر سلمان تسیر نے گستاخی کی, کی تھی تو حکومت اسے سزا دیتی حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے وہ توبہ بھی کرے تب بھی اسے قتل ضرور کیا جائے گا تاکہ گستاخی کا دروازہ بند کیا جائے البتہ یہ بات ہے کہ اسے قتل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اگر حکومت اسے قتل نہ کرے تو مجرم ہے باقی عوام کا کوئی آدمی گستاخ رسول کو قتل کر دے تو یہ جائز ہے اس پر کچھ گنا نہیں مگر دعوت اسلامی والے الٹا غازی ممتاز قادری کو مجرم قرار دیتے ہیں نمبر سینتالیس دعوت اسلامی والے یہاں پاکستان میں تو حق بولتے نہیں کافروں کے خلاف بولتے نہیں اور ڈرامہ یہ کرتے ہیں کہ ہم باہر کے ملکوں میں جا کر تبلیغ کرتے ہیں جہاں سگا باپ اپنی بیٹی کو زنا سے روکے تو دو سال کے لیے اندر کر دیتے ہیں وہاں ننگوں کے ملک میں یہ تبلیغ کریں گے جو یہاں حق نہیں بولتے اور گنگے شیطان بنے ہوئے ہیں صرف چندے اکٹھے کرنے اور عیاشی کرنے کے بہانے ہیں اور کچھ بھی نہیں نمبر اڑتالیس فاسق کی توہین کرنا واجب ہے اور فاسق کی تعظیم کرنا اسلام کو ڈھانا ہے جب فاسق کی تعظیم کی جاتی ہے رابطالہ غضب فرماتا ہے اور عرش علاقائی جنبش کرنے لگتا ہے مگر دعوت اسلامی والے داڑھی موچ صاف کلین شیو کرکٹ کھیلنے والے پینٹ شرٹ ننگوں کا لباس پہننے والوں کو بار بار مدنی چینل پر دکھاتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں انہیں بڑی ترجیح دیتے ہیں عبد القادر کرکٹر کو بار بار دکھاتے ہیں عورتیں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں اور وہ ننگا ہو رہا ہوتا ہے مگر دعوت اسلامی والوں کو ذرا بھی شرم نہیں آتی نمبر انچاس دعوت اسلامی والوں نے اب یہ بھی کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ اپنے مبلغین کو یہ سخت ہدایت کی ہے اور مرکز کی طرف سے فرمان جاری ہوا ہے کہ خبردار پینٹ شرٹ اور داڑھی والا مسئلہ نہیں چھیڑنا لوگ خواہ مخواہ ناراض ہو جاتے ہیں یعنی میٹھی میٹھی باتیں سناؤ عوام کو راضی کرو چندے اکٹھے کرو اور گنگے شیطان بن کر عیش کرو پر پچاس دعوت اسلامی والے ریاکاری بھی بہت کرتے ہیں اپنا رونا دھونا جو عموماً ڈرامائی ہوتا ہے خوف خدا کی وجہ سے نہیں ہوتا وہ ٹی وی پر دکھاتے رہتے ہیں کہ ہم کتنے پرہیزگار اور خوف خدا سے رونے والے ہیں اسی طرح دعوت اسلامی والے ہر وقت رونا دھونا پیش کر کے اسلام کو بدنام کر رہے ہیں نمبر اکیاون میلاد کے جلوس میں دعوت اسلامی والوں کا ناچنا اور جومنا دکھایا جاتا ہے اس میں بھی اسلام کی بدنامی ہے ملاد کے مقصد کے تو یہ مخالف ہیں پھر ان کو ملاد سے کیا تعلق نمبر باون ہینا ربانی کھار جو وفاقی وزیر ہے اپنے ملک میں بھی اور باہر کے ملکوں میں بھی کافروں سے ملاقات اور مسافہ کر کے اور بے پردگی کے ذریعے اسلام کی عملی مخالفت کر رہی ہے دعوت اسلامی والے مدنی چینل پر اس سلسلے میں حق کی آواز بلند کیوں نہیں کرتے اس پر تنقید کیوں نہیں کرتے نمبر تریپن کو نورانی اکاڑوی جو رمضان شریف کے مقدس مہینہ میں بھی ٹی وی پر آ کر بے پردہ عورت کے ساتھ اور داڑھی پینٹ شرٹ اور ٹائی لگانے والے ننگے سر بیٹھ کر مسئلے بتانے والوں کے ساتھ بیٹھ کر مسئلے بتا کر عوام کو گمراہ کرتا ہے اور بے غیرتی کی امری اجازت دے رہا ہوتا ہے دعوت اسلامی والے ایسے فاسق اور دین کے دشمن خوشاندی ملوانوں کے خلاف کیوں نہیں بولتے ان کے غلط کاموں پر تنقید کیوں نہیں کرتے نمبر چون متحدہ مجلس عمل میں شامل ہونا سب بعد مذہبوں سے اتحاد کرنا اسلام اور سنیت کے سراسر خلاف ہے دعوت اسلامی والے ان پر تنقید کیوں نہیں کرتے ایسے لوگوں کو اہل سنت و جماعت سے خارج کیوں نہیں قرار دیتے نمبر پچپن سنی تحریک کے سوربت اعجاز قادری نے ایک عورت نتاشا دلتانہ کو ایم این نے منتخب ہونے پر مبارکباد دی اور اپنی تصویر کے ساتھ بینر لکھوا کر لگوائے اور پھر جمہوریت اور ووٹوں کا نظام جو سراسر اسلام کے خلاف ہے خود اس میں حصہ لینے کا اعلان کیا دعوت اسلامی والوں نے ان کے غلط کاموں پر تنقید کیوں نہیں کی نمبر چھپن عید کا چاند نظر آئے بغیر اور شرعی گواہیوں کے بغیر حکومت اور حرام کمیٹی والے عید کرواتے ہیں اور روزہ ترک کرواتے ہیں دعوت اسلامی والے عوام کو حق بتانے کی بجائے الٹا حرام کمیٹی کی پیروی کیوں کرتے ہیں نمبر ستاون میراتھن ریس میں سکولوں کی لڑکیاں دوڑ لگاتی ہیں یہ کتنی بھی غیرتی ہے دعوت اسلامی والے اس پر تنقید کیوں نہیں کرتے نمبر اٹھاون زاکر نائک اور تہر القادری جیسے گمراہوں کے خلاف دعوت اسلامی والے کیوں نہیں بولتے عوام کو ان کے کفریات اور گمراہیوں سے خبردار کیوں نہیں کرتے نمبر انسٹھ دعوت اسلامی والوں سے پوچھو کہ انڈیا میں شاکر نوری نے دعوت اسلامی کو چھوڑ کر اپنی الگ تنظیم سنی دعوت اسلامی کے نام سے کیوں بنائی ہے نمبر ساٹھ دعوت اسلامی والے بتائیں کہ مفتی ابو بکر مفتی فیض رسول اور ابراہیم بھائی دعوت اسلامی کو کیوں چھوڑ گئے نمبر اکسٹھ دعوت اسلامی والے مدنی چینل پر وضاحت کریں کہ میلسی ضلع ویہاڑی پاکستان کے مفتی حسن علی رضوی صاحب دعوت اسلامی کے مخالف کیوں ہیں ناگپور انڈیا کے مفتی فخر الدین صاحب دعوت اسلامی کو کیوں چھوڑ گئے اور اب وہ دعوت اسلامی کے مخالف کیوں ہیں؟ مفتی اختر رضا خان اور بریلی شریف والے علماء دعوت اسلامی کے مخالف کیوں ہیں؟ نمبر باسٹھ دعوت اسلامی والوں کی ایک بہت ہی گندی عادت یہ بھی ہے کہ کوئی اسلام کے خلاف بولتا رہے بزرگان دین کے خلاف بولتا رہے دعوت اسلامی والوں کو ذرا بھی غصہ نہیں آتا مگر جب کوئی دعوت اسلامی کے خلاف بولے فوراً غصہ آ جاتا ہے اور لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں پھر اخلاق یاد نہیں رہتا پھر میٹھے میٹھے کیوں بنتے نمبر تریسٹ دعوت اسلامی والوں کی ایک یہ بھی بڑی گندی عادت ہے کہ یہ لوگ انصاف نہیں کرتے حق کو نہیں مانتے علماء لمائے علیہ سنت کے اعتراضات کا جواب تو دے نہیں سکتے پھر اپنی غلطی ماننے کی بجائے اور حق کو قبول کرنے اور توبہ کرنے کی بجائے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں فتنا فساد کرتے ہیں اور حق بولنے ان پر اعتراضات اور تنقید کرنے والوں کو دھمکیاں دیتے ہیں پیسہ ان ظالموں کے پاس بہت ہے چندے لینے کے بہت ماہر ہیں تنخواہ دار لوگ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اور اپنا کاروبار خوب کر رہے ہیں